ने क्षेत्र भरे What? <laughs> نہیں سنتا سنتا ہے مصیبت یا پریشانیاں دور نہیں کرتا ہے اور بار بار اعلان کراتا ہے خود اعلان کرتا ہے اپنے क्यों سے فرشتوں سے یاد کراتا ہے میرے بندوں کو یہ بات پہنچا دوائی نہ دے تب بھی خوشی ہو کمی ہو حالات نارمل ہو تب بھی مجھے حال میں سن لوگوں کو لاتا ہوں آسام کو تمہارے ان دیتا ہوں اور تمہارے انوسار ان کو پورا کر ہوں لیکن ماں کو مانگو تو ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا سلینا نہیں مان ہے ٹھنڈ نہیں ہے مانگ رہے ہیں محمد جہاں ہماری خریات سننے والے نہیں ان دروازوں پر جو خود محتاج ہیں فقیر لاچار جو سفر کا راب عظیم بہانا چاہیے ہر چیز اس کی منشی ہے کوئی چیز باہر نہیں اس کی ادرت کے باہر نہیں سب کچھ کر سکتا ہے وہ کو کو کون ہے وہ ہمارا روم ہے تو کہہ رہے وہ کروں گی مجھ سے مانگو میں سو گا دوں گا کروں گا کوئی چیز ایسی نہیں تو میرے پاس نہیں میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ساری کھانا پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہمارے بہت سارے ہم خود ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں لیکن دماغ ہمارا گھر پہ رہتا مارکیٹ میں رہتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کہ کیا ویسا کہ کیا سکھوا نہیں سنتا اس نے اپنے ندی کے ذریعے ہمیں خبر دی میں کیسے آدمی کی دعا سنتا ہوں अनगोई एनर्जी को कोष्ट पर आता है तातान और ये सिद्ध हो जितना राज्य اكبر अनुकल्प लासे साईं उसी के जमाने की मुसीबत को दूर करने परिश्रम की परिश्रम को दूर करना मेरा ज्ञान है मेरा कोई नहीं है लेकिन मैं وہ سے میری طرف سے پوری دل جمعی کے ساتھ ذہن اور دل کی یکسانیت اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اور اس نے بات کی الگ الگ بندوں کی فریاد سنوں گا وہ سنے گا میری رہا ہے ضرور پوری کرے گا اس نتیجے کے ساتھ مانگتا ہے پوری کرے گا ذریعے اپنی بدلائی الگ میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ مجھے مانتا اور سمجھتا بندہ یہ مانتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی سنتا ہے نہیں سنتا ہے میں چھوٹی سی فریاد ہے تاریخ ہے ایک آدمی کو ایسے ہی کو اپنے اے دوسرے صاحب سے کہا لو اس کو کہو اس کی دو कि ऐसे होता है बस ہماری چوڑیوں کو کرتے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے پریشانیاں اسی یقین کے ساتھ زندہ ہو اور اسی یقین کے تو سنتا ہی ہے تو ہی نہیں جیسے, نہیں جیسے نہیں خلاب خلاب خلاب یہ ہے ایک بار ماں کو کسی سے دوسری بار ماں کو چلائے گا تیسری بار اگر چلے گا تو زمین کرے گا तो یہ وہ ایسا ایسا رب ہے جتنی پار اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہے اور اس بندے کو اپنا اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے مانگنا ہی عبادت سب سے بڑی عبادت ہے اور یعنی عبادت یہ سب, سے ماننا یہ سب سے بڑی عبادت ہے میں